کی ہے اور جو اللہ نے حرام کی وہ مختلف قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو ذاتاً حرام ہے اس کی ذات فلت ہے دوسرا وہ ہے جس پر زہر اللہ کی تقدیس ہے اور اللہ کے سوال کسی اور کی عزمت اور کی عمومیت ثابت ہوتی ہے حرام دو قسم ہو گئے اور جس کے ذات پر تھے اور دوسرا ذات پاک تھا لیکن اس پہ نام لیا گیا غیر اللہ کا اور کے نام پہ نظر مقرر ہوا اس کی طرف اشارہ ہے آٹھ نمبر تین میں اردو علیہ کنڈ میں تر ودم الحمد الب حرام کیا گیا ہے تم پر مردار ودم پھوٹ و ماں کنی ماںلہ دے ول منی تلہ بند کیا جائے ولم کو لادی مارا جائے ولم ترگ پس جائے پہاڑ سے وی ہتھو اور کوئی حیوان اس کو چھین دے یہ دو قسم ہو گئے ایک قسم ذات حرام ہے اور دوسرا ذات حلال کا مگر غیر اللہ کا نام اس پہ لیا اور تیسرا قسم ذات حلال کا مگر بغیر بسم اللہ کے مارا گیا یہ تین قسم بیان کی گئے تم پر حرام ہے کون کون سی چیز یہ تین قسم کی چیزیں ایک قسم جس کا رات پریت ہو اور دوسرا قسم جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تیسرا قسم جو بغیر بسم اللہ کے مرا ہوا ہو